جیسے انگلش میں نام لکھے جاتے ہیں محمد اور اخبارات میں وغیرہ بھی ہوتے ہیں تو یہ مطلب ان کا زمین پہ رکھنا اس کا کیسا مطلب عام پیپر پہ بھی انگلش میں نام ہم لوگ لکھتے ہیں تو وہ زمین پہ پھینک ہیں یا پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں تو ایسا کرنا کیسا تمام حروف کی تعظیم ضروری ہے چاہے کسی بھی زبان کے ہو تو کاغذوں کو اگر جو تحریر شدہ ہیں ان کو ضائع کرنے کے لیے مقدس اوراق کے ہی ڈبے میں ڈالنا چاہیے ان کو پھاڑ کے ڈسٹ بن میں نہیں ڈالنا چاہیے کہ کوئی شخص کہے کہ اس کے اندر کوئی ایسا مکرم لفظ نہیں لکھا ہوا یا اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں یا اخباروں میں لپیٹ لپیٹ کے چیزیں بیچتے ہیں تو تمام حروف جو ہے وہ تمام زبانوں کے عروف تہجی یا ان کے الفابیٹس جو ہوتے ہیں وہ قابل تعظیم ہوتے ہیں ان کی تعظیم کرنی چاہیے اعلیٰ حضرت نے یہاں تک فرمایا کہ سادے کاغذ کی بھی تعظیم چاہیے یہی وجہ ہے کہ کاغذ سے ہاتھ منہ پہنچنا یہ مکرو ہے ٹیشو پیپر ایک الگ چیز ہے ٹیشو پیپر کی وجہ ہی اس لیے ہوتی ہے کہ وہ پہنچنے کے لیے استعمال ہوتا ہے